lo نبیل کریم امی ملا ایک تھو यार yeah. बस uh -huh. دشکار کے اندر آ جانا یاد ہے تمالا سالا بکری شادی اس فیصلے کا اللہ اللہ اللہ بسم تعداد لیا جائے اس وقت جیڑا جیڑا بندہ سنتا بھی ہے یا جی کنا تک اور یہ ہوئی درسے تو درشے محمد تو رسول محبت نہ شاناپ خبر اپنی اور سچی محبت دوستان سب کو پہلے میں نکمے چھپ کے کلسی سے چبایا میں قسم کر گیا آنا میں دلوں کہہ رہا میری عادت نہیں سکی خوشامد نہ میری اللہ مارن کی علامہ مولانا محمد حنیف رضا صاحب آپ کے جناب پر حضور سید آزاد شاس کا بران تشریف پرمار یہو میں تھلے بیٹھیاں میںوگر تلسی سے جب آیا میرے خدا میری بھی نہیں آپ اور ادھر ہوئی نسبت دن کچھ محبت دیکھ لیجیے دین بیان ایک گا یہ سبحان اللہ میں پڑھ گیا بندہ جو جتا میرے کوئی مطلب میرے دوبے خوبے کو بابا واقع قوم کی حالت بن گئی جا موٹا ہوگا تگڑا ہوٹے ہوئے جانا بڑھ بڑھ کے سکائی آ لوگ آلما یہ لوگ حقدار نے یہ لوگ حقدار نے شان اور عزمت دے کیوں میرے ساری ہاں؟ رات ستا رہے ساری رات ستا رہے نمسکار شریف کی ازیز کا مقوق سنا لیا آپ ساری رات عبادت کرے بھی عبادت عالم میں رسول افزا لے حق جا جا! جا! جا! جا! جا! زندہ رہے گا میرے کن تک اتنی آواز پہنچی ہے بدتمیزی کر رہا میں بزرگ پر موبائل میرا دل کیتا اس کو دعوت دیا شکر کی جی دعوت دیا لیکن میں کیا جا بزرگ فرمند جڑے نچتے ٹپتے آشقی سب دماغ <تصفح> بیان کرکڑ زمین اگر نہ گواہی دے نہیں اولیا ام فرما گل سمجھو سنیا جیمایا بغیر محبت کے بغیر بولتے نہیںپنا کو تھر خدا دی قسم کر گیا نا ترکڑی پیا دینا سو آپ تول کے آپ ہی سمجھ آئے اور اس تشمن تشمن بھی تسلیم کرنے تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے نال اپنی جان تو ودھ کے حدیث مولا پورا نہیں فرما خلا ورم میں کلا یو نہ مو کا محبوب فرا وار پا رب کی کسم ہے نہ یوکمین مومن نہیں ہو سکتے کن ہکا یو ہکے کا فیما شجارا جب تک کہ آپس کے معاملات اپنے معاملات فیصلے قبول نہ کرتے اپنی اچھا قرآن بھی آخر دیس بھی آخری ہے کہ بغیر محبت دے ایمان کا دعوی بلکار بلکار اور بغیر اطاعت اور بغیر فرما برداری دے محبت دداوج بے شک نہیں اللہ بغیر اطاعت اور بغیر فرما برداری دے محبت دا دا دا اور بغیر محبت, دا دا دا. بے شک بغیر محبت دا ایمان ددا وجوہ ظاہری شکل کے اگر یہ اپنی شکل کے اوپر اپنا مسلمان ہونا دستا ہر کسی ہر کسی ڈورو سمجھے ہوا شکل دستی ہے جانے سچاخی داطل تینوں کی پتا میرے اندر کی ہے تیلو کی پتا تیرے اندر کی ہے پوچھا گیا پوچھا گیا تو حضور یہ دل دی صفائی دی دل دی پرجمانی ظاہری شکل کرتی ہے سبحان اللہ! دل کی پاکی کی ترجمانی شکل کرتی ہے جدوشتی فتوا دے گا ظاہر چاہج تک اج تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں نبی کی شریت کے اندر کسی مفتی نے بہتر چتوا نہیں دکھا بلکہ جھے بات کی گل آ جائے مستی فتوی نہیں کرتی فتوا سو بغیر محبت کا دعوی جھوٹا محبت کا دعوی جھوٹا بغیر محبت کا دعوی جھوٹا مثال دس آپ ہو کیڑی کیڑی شاہ شہ چومے اگو جس ویل پیو آخر وہ آخا نوکر تیرے پر کم کری گئی اچھا جی پیو دال محبت بخر تھی جتیاں کی واری چی چچی کھڑے ہیں جس ویسے گل کی واری آئی ہے پیرہ ہی ہی کوئی نہیں چاہیے بزرگ فرما نے جب تک تب تک محبت دتا میں مثال دینا مثال دینا ہی کھڑا ہے سر لوگ مجبور مجب کرتے ہوتی اپنے مالے ملوجنا یہ ہو رہا سی کہ دل بھی حسینی سوچی دوسو میرے حسین داری آئی. اللہ. بے شک. اللہ حسین محبت کر رہا ہے حسین حسین شکل پسند نہیں کر رہا اللہ پوری دنیا نئی مشکل کوئی عالم نبی داڑی شریف کم سابت کرتے دے میری درد یار اپنے بچا نہیں پوری دنیا کا بلکہ اٹھے اور ثابت کر کے دے حدیث نبی پاک سرکار دی داڑی شریف مٹ چھوٹی آئی خدا کی قسم نے میری جان لے لیں سبحان اللہ کر کے پوری مبارک لہذا حکمیر سکو گھٹاؤ داڑیاں حکم آ گیا حکم اچھا کی نبی آل محمد اور حکم دوں شرم نہیں آ تو ماں متا لے انتہا لینا اپنی عمر مدرسے کر رہی ویلے سارے کے ناج کے دشمن ناچ کے اور سا قوم ایڈی وہلی ہو گئی ایڈی وہلی ہو گئی جو جہاز میں خسرا یہاں لگتا ہے چک دے خسرے نبی دی تعریف دی تعریف اللہ سراں گاڑیا گیا سراں گاڑیا گیا شکل خسریاں اللہ اللہ اللہ ماتا جی بھی پھر کیا کتاب فت ہریری پتر اپنے رمبے شمبے دکھانے چکر گیا ایک مولوی نام دماغ لوگ آدت وہ بچارا مولوی جڑا نا وہ باترو پاسر چریا تو وہ پتھر تھی نا بڑی ونٹی چاچی وہ کپڑا چار کام کیا کپڑا گل <سؤال> بات موچی اپنے پوپ چلو کتاب چالیا <سؤال> میرے مستقل <سؤال> جس ویل <سؤال> لکھ کے چا جا گیا نیمول <سؤال> بھی آ داری بولنے مفتی کتاب فتح ہلے پوری پانچ سو چند جا پتوی جاوا استنجے کا بھل نہیں ہوتا گل کر اچھا سٹیج کھڑے دے جا سنتے دے ج بھائی جا نبی سنت نال تیار نہیں کرے وہ نبی یا نبی ذات کی باری آئی تو جان پور <سؤال> <سؤال> اللہ کر <سؤال> <سؤال> <سؤال> چپے ماری چپے اچھا جا جیون روہے کے دو چپے سنت رسول وہ جانتے مت جو ماری اے اے نہیں ہوتے محبت محبت آخری ہے اس کا محبوب کے پچھے جل نہیں پر لوڑ کوئی نہیں سانو نس ہاتھ سوڑ گرت بہ چپ کر کے سورش گرت بہ چپ کر کے اللہ سائی میں بوکھ تمرتے ہیں ساری بخار لبی مولہ جاتا ارج لا لے نہ سما مولا سونے نے فرمایا نزل کے کھا لیا تئی سال اسلام نے فرمایا بھئی ہوں اگا وہ جنگ کی واری آئی خری انہیں تو تڑ تیرا کتا لڑیا کھانا کا دار چپ کر دے دشمن چپ کر کے مگر الحمد الحمدللہ اللہ اللہ جوڑا کہ اور سنت اور جل او کرو نا تو دی ایک گل کرو نا بڑے سیانے ہو اپنے آپ کو بچاؤ دیا وہ تابیل ہونا بھی نہیں آتے تے ہویا تحول وٹ واٹ کے پنا تھوڑی دیر سے سفر کیا تھوڑی دیر تو بڑی پرانی گل ہے بڑے ہزار گل ہے میںلنگا کا گل کرے نہ چیڑ ملنگا چھڑ ملنگا بندے تولوی ہے مولوی ہے تینوں کی پتا ہے کوئی نہیں تیری اتے کھڑیے میری اتے کھڑیے بابا جی ویچو نکل جہاں نہاری بڑا مگر بزرگ فرما کر نے فرمایا دل کی ترجمانی شکل بے شک توجہ فرمائی اچھا ہر محبت دے شکل یار والی ہے لباس یار والا نہ طریقہ یار والا نہ بولنا یار والا نہ اخلاق یار والا نہ آدھا اتوار ہودار یار والا مطلب مرے گا چوری والا جھوٹا اور اگر اور شرما برداری نہیں محبت جھوٹ ہے جی محبت چوٹ ہے تو میٹھا چولی فرمائی ہوئے آ شکنی آ پاک نبی سرکار یار بچے انساری انسار صاحب نے بڑی گہری نگاہ اناحب کا مطالعہ فرمایا تھوڑی جی پریشانی آپ نمودار ہوئی آپ چہرے مبارک سے تھوڑی جی میں پریشانی کے اثرات ظاہر ہوئے صاحب نے کیا صحابہ پوچھنے کی ضرور نہیں اپنے محبوب دی شکل شریف نک کے اپنے محبوب دی گل سمجھ جن نہیں یار کیوں اللہ سونے جگہ کرتے بھی ہے نا نہیں خیال مبارک آپ نے دل چتریا اگو سچے یار سو انسار صاحب کھڑے ہو گئے farmaunde re nara jee bhi arfa kar de naahul lamine naahul lamine wa ya muhammad جن اپنا آپ محمد لوگا نے لوگا نے اپنا آپ محمد آرام کیل جہاد آباد سونے اشارہ ہودنا قربان کریے سونے حکمر دیاں گے یہ بھی نہیں پوچھا گے سونے کیوں فرمایا تھوڑے سمندر کسی کو کسی کو دو فرماتے ہیں فرمایا سرکٹ پردا گاننا خشن سوپ کٹی مشر میں سرکٹ بداری کٹا کے منا کے کھفری شکل بنا کے کتو ٹائٹ چوست لباد پا کے سچی گل ہے فرمائی تام گڑی فرما فرمائی آش بن سال گل بیان فرمے رہے میں فرما جان پیاری ترت سر رتی بچاں او اپنی جانا گوا دے اپنے سر قربان کر چڑھتے ہیں وہ خدا بھی اپنے چہرہ سنت نہیں دے سکتا خدا کی قسم کران دے دی آئی اور اپنے سور تسلو لگا لے آرٹیاس کسولا ہو گیا لائ چوری بےتی ہے سارا بلار کٹا ہو گیا سارے آخر سمجھ لو نے آخلا نہ مرادم ایک دلیا سارے مجرو بجیا گیا لہرا لوگ تینوں گڑا پوا تینوں گلا پے یاری ہو سارا یار چوڑیاں جا خون مجنو رحمت اللہ جناب مرلی مادری سارا مزاج ہے بزرگان نے مجاز مجاز کی مثال دے کے حقیقت سمجھائی, تحقیقت سمجھائی تحقیقت کوئی سچے بچے نہیں بڑے خرچے جی یاری اس حقیقت نہ ہو خون گھر بازار سارا کچھ دیکھا بھائی بار دے گا کپڑا لہایا جڑوتے مجرم بن گیا آخر خدا کیجرم کٹان سارے چوئی لوگ آئیے مجرو سیاں لوگ واپس گیا انگی گھر ہے مراسی بھی نچ ٹپنے والا کام کام خاص کر لینا اور آش نچتا ٹپداش محبت کا دعوت ہے بغیر محبت ہے دلیل کرتوت کچھ جانا سارا جا کے کتاب ہو جائے آگ پہ تھانوں صحت مکو مولوی ڈسپلن ڈسپلن لفی مسئلہ سمجھ آ جائے فرمائی الحمک منت ہا ہا نفس اپنے نفس کے ہیرس نبی اپنے وہ کسی نے کسی تابی تھے ہو گئے آش کج نہیں ہوندے کنج نہیں ہوندے ج نے عشک کمایا نا کرنا اپنی جانواہ قربان جاو میرے باپ ندی یار حضرت فرق کیا رضی اللہ تعالی تال ہو کو حضرت خرکار آئے حضرت خد مبارک تولا جو چارو کیا کن کالی آپ خاپ تینو کی بڑے آری کن کالی کیوں ہے رلمو منی میں عورت کا گلام س میں یہودی عورت کا غلام اسلام لے شروع کر دیا سن کلمہ چھڑ دے پر میں پردے بچھا کے مجھے اتنے لٹا چھانا لا چرے پیروں کے چڑھتے سن جب تک میرے کسم کے خون سڑیا بار بار بار بار فرمایا سڑ سڑ کے میری کنڈ کالی ہو گئی حال ہوتا ہےار اللہ, آل اللہ! آل اللہ! اللہ! سم کر گیا نا جس محبت تکلیف بے شک دنیا حقیقت آشف نمبر ون آشف نمبر تیل پوری کرے س بھی پر تری گل نہ من گلے مرنا چاہ آشک آشکا داغ نہیں گل کر کے آپ نے عشق کو سابت کی خراب ہے میں گولی کھان واستے تیار پر عشق کی چادر داغ مزاج بولیے تیار تو صرف بحبت نہیں اپنا میں آشک میرا پیر باہو فرما پیر سلطان اے تھین فرما فرمائے آش سوئی بکاروٹا ہوتا چلتے چلتے <فعظة> آخا نے فرمایا سونے یہ تھے گلام انساری یاد رکھا مکان آئے سنبیار ارج کر دیں السلام علیکہ یار حدیث پاک کے الفاظ چہرا پسوان آزاد کا مرارا انہیں بار بار سلام کیتا میرے آقا نے بار بار کہا بھی آئی بیٹھا جی وجہ سونا سونا وہ مزید تفصیل پوچھنے کی لوڑ نہ مکان تھا فرمایا ضرورت کا مکان ضرورت مکان بنایا ہے کیوں جا ضرورت ود مکان ہے نا ضرورت ود مکان ہے وہال اپنے اپنے اہم کبا ان بدلاش ہر مکان صاحب سمجھ آ گئے میرے یار نے میرا مکان پسند جا جا کے چڑ گئے وجہ کی ادر آ بنایا وہ دکان جا سکتا میرے کھے رہے گا پالا نو رکھے گا دوبارہ کیون بناوے گا اور جا دنیا تو یہ گلوں کا خیال رکھنا جا سونے کا سچا یار ہونا خیال نہیں ہر اپنے یار خیال اپنے یار کی خاطر پیش کرنے واسطے حتی سب دن ارد و زمین میں برابر کر دان جاو صحابی نے او جڑی ساڑے یار پسند او دنیا چوں پٹیا کہ یہی وجہ میرا یار تاہ حضرت کے وہ جنگ کپڑے تو آتی تراش کی سباب بڑے آسان تے وہ دوارہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نو دوارہ اے اچھا عاشق ہو وہ آکھے ہوئے تھے یار پسند نہ کرے تو سانو دوارہ ہے اللہ کا اپنا اے چاندیاں شفیع نبی نو اس موننا پسند محبت سکھاتی ہے جو ہس کری کوئی محبت ریے تماشا محبت محبت یا بخیر دلیلے بغیر دلیل دے بغیر امر دے بابا محمد بغیر کرے محبت کا دعوی تو اس وقت تک جھوٹے جب تک محبت نہیں اور, اور جیڑا کرے ایمان کا دعویٰ اس وقت تک جھوٹے جب تک محبت یہو جہ چلو تھوڑے لبن کے میرے آتا ارامدار نے مولا سونے نے فرما جائے شریف مولا فروغ بابا آتا گل پگنو ہوا رہا گمانو فل بہ اپنا دلی ل رب محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ چاہتے ہو کہ تی رب نال محبت بن محبت فرما تبعونی بہبو میرے کو کرو گے میری کرو گے میں تھوڑے محبت بھی فرما لگ بغیر بغیر بغیر نو سونے کی سیرت بغیر نمی سونے نمی سونے کے اسارا گزارا سلویا چاہ رہے ہاتھ دار جانک محمد بنا لا اپنے نبی دی، نبی سونے کی سیرت چڑھے نبی سونے کے سواسلے قوم کیباہی بربادی نہ آج قوم تباہی اب قوم کا یہ حال نہ بڑھنا مرشد مرشد اللہ حبیب نے مخلسہ جی اللہ کے حبیب نے میرے ہاتھ نے مخالفت کیباہیے آپ عرامدار نے من آخری حدیث آخا دار فروان نگریشاہ نگری میرا دن بس ابھی ہک میں آپ نے اپنی مشہور دبا کتاب کشو محسوب شریر میں میرے شروع تسل فرواج روایت میرے آکا عراندار فرماند چار وجہ اللہ ملایا جانا سونے کا اور چار, چار, و چار وجہ آیا یعنی عورت چار وجہ سنیا وہ لے وجہ وجہ وجہ روگ ویکارا گرا ہے فرمارا تھا آوالی قوم ایسی مڈا بھی می یعنی اللہ مطالبہ کروئی غریب ہوے تو کم ات کم تھا ضرور ہوتا مطلب مال وجہ ے آخن گے بڑا مالدار <تصال> ہوے ملے آخ گے کڑی مالدار ہوے امیر امیر ہوگال مال وجہ بنی چڑی آئی شادی فرمایا دوسری وجہ ہسب راجہ کے تکا چودھری ہوے خانہ ہو گئے لوگ مہنگا آلہ نسل نہیں ہوا پیلا پہلوان کیوں نہ ہو ائی شریف خوبصورت دوسرا ابھی منڈے میرا حیدرآباد میو جی بڑی نالیاں دی عمر چھتی سال می اٹھارہ سال بڑا پریشان بڑا میں کھڑوتا ہوا لگتا جی وہ لے لا کھڑوتا میں کوئی طریقہ میں آ یار وجہ میں پوچھیا پر چلو میں آیا تما شریفری وجہ حسن سونے میٹھے میٹھے سونے میٹھے سونے میٹھے سونے گارا میری میری ہوی میری ہوا میں بالکل صاف بابو ہے سمجھ میں گئی ہے کیوںسی ہے فلما تو ڈرامے کو سمجھ لی بیٹھیے آکش موڑ سارے ہوئے رین چمکاری یاد رکھا جی مینو <سلام> ایک سمی <سلام> سوال کیا لڑکیاں عورتیں باہر تھریا نے سارے نے کوئی نہیں جس مردیٹیا چل گیا گئی یہ وال مرد ہو اللہ جنہ گل گیا شریف میں بندہ میرے ہوا میں سائیکل چلا کے جا رہا تھا کدرتی بندے دے چلا سائیکل میرا آپ کہرکیب ترکیب کی ڈریا کڑائی دکھا نہیں بول رہا اج کل ہوسن کی ہے حوصل کی ہے ہوا پوپر دال یاد نہیں بال رکھتے ہیں جنگل کل نماز نمازی پہ جفی آشکا خدا کا ہر سنتی مومن واسطے حوصل نبی ہر مومن واسطے حوصلے اور نبی ہر سنت کی مخالفت واسطے بند سورتیسنی اور, بے حسنی اور حسنی بندہ ہومن ہو جنا نبی سونے رنگ چرنگا جائے گی سونا بنتا جائے گا جنہیں خطریہ سارا جائے گا so, باندر بن جائے گا حر مر بیوٹی پارلر بیوٹی پارلر کا مریض اور بیوٹی پارلر کی بنی ہوئی ہے حقیقت کوئی شاید خدار سارے لاکے کے قریب بندے کی ہوئی ہے شادی سچی گل سنی گیل نہیں سچی گل بندے ہوئی ہے شادی پچھڑا پاسا بندہ خوش ہو گیا پہلا دن گزر گیا دوسرا بھی جگہ تیسرا بھی گزر گیا جناب اگوں چوتھا چوتھا دہڑا پایا گیا چوتھا مرد تو صبح صبح اٹھ کے اپنی روٹی کام ان چلا گیا ہوں اس دن اتنے نہ بیوٹی پارلر نہ بیوٹی پارلر والی اس طرح میں نے کلو تھی واہ واہ یہ دیکھو یہ کے ائیجہ بودا سیتہ اما بولو اپ لے ہوئے ہیں ادھا ماں جی اور ابھی میرا بھونے ہے کہ میری گڈی کی قسم کر گیا نہ سچ بولے اما نہ کرتا ہے کیا ہے چمک دمکاری آئی اصل مارے آگے ایمان ہو نور ہوسن ہو بندے والی گل ہونے سے میرے آکا نے فرمایا فروایا تیسری وجہ حسن حسن مرد کہ مرد میرے خوش ہوے وہ خدا کا بندہ ہے اے سب نکلی بال اصل وہی ہے جو خالق نے بڑا چلے میرے ہاتھا وہ میرے اچھی او میرا دی پچھے چار بجے بہت سارے کی حکم فرمایا جائے جی نی لے آ جائے کی مطلب خیال رکھے رکھنا چاہیے حسن کا بھی خیال رکھے حسن کا خیال بھی رکھے جناب والی لا لے کوئی حرج نہیں مگر در اصل گل اے میرے آقا دے فرمان دا مطلب اے مال بھی ہوسن بھی ہو شوراتری بھی ہوئے پھر اللہ, عارو اللہ, اللہ, اللہ ہو سب کم حسن چیزاں حسن ہونا پہ والی نسب ہوے نہ ہو گئے تین چلن والی مطلب جی دی جائے نہ جو ہے فرمایا کیوں جدوینی تھے جدو دین والی بیوی نیکو گے لکڑی دنیا چاہیے جد دنیا کی جنگل مر دنیا بھی دیکھتا میرا کیمانے حکمت ہوئے حکمت میں ہوئے میرے سونے نے اتنی گل فرما کے سارے چگڑیا فساد دروازے بند کروا بڑھی ہوے دی ہوی بندہ ہوے دیا بندہ اپنی طرف کوشش کرے گا کہ یار میں بڑھی نال میرے سر کا میرے سر دس ہے ناراضگی ربضگی اگر <راستائی> عورت اس حال مر جائے کسی کا شوہر نرام ہونا بخشتا اللہ اللہ عورت اگر لگے وہ اپنے حقوق نے اپنے حقوق بھی ادائیگی کی کوشش کرے گی مرد اپنے حقوق بندے دھر بندہ آدھی نہیں جو میں آخر وہ تیاری وٹو ہاں بل پاس چند پیا بل پاس چینا پیا بھائی تلا کلا کے اٹھے دین پڑا دن خیر فرمائی نامدار نے فرمایا جہا بندہ ٹھیک ہے جی آپ میرے آکا نامدار نے فرمایا کل کیا میں دن بولو کھا کر جاگا بھی چھٹا موڑ کو چار چاند لگ دوڑ دوبارے نیا ہو جاتے دوبارے نظارے ہو جائے اپنے پیر کا نام ہی ری عت سلام گیا بریدی اگے میری بریدی پہلے جاری ہے جدو کرم ہر خا گیا کرائے طلاقاں مڑ آتے کٹیا دوارے نیارے نا ہو خلق خدا ہے مرد نہیں مرد اور اور کی تباہی ہو گئی اور کی اخبار فرما دیتے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جا رہی خدا کی قسم کر کے تعلیم بدلی ہے دل بدل گئے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں آج ہر کوئی ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار زمانہ تبدیل ہو گیا ہے وقت تبدیل ہو گیا ہے زمانہ نہیں ہاں تبدیل ہو سکتا یہ <t up> تبدیلی آئی ہری میں علی پور شریف بار سات بائک آئی پٹرولیاں والے گاڑی بال لائیے تھلے لا کے چنگا پینجا دے پینجا دے جناب چنگی مالش کر کے چلو نسا نسو اس واپس جاؤ خبردار پایا تبدیلی آ گیا ادھر گیا محل پایا دوست گل ہونا رہا پہ رات مجھے کروتی سارے چار دو کھول کے لے گئے جو چھڑ دیتی ہیں پرچی لکھ کے کلی کے پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نی تبدیلی بچے عشق ہے روتا ہے چل کے قرآن ہر ہر فرمان سچا ہے ہر ہر فرمان سچ ہے سامنے قربان جا بابا تو ہی بنیا بتاؤ کیا بنے گی بڑھ کر بیبیا کیا بتاؤ کیا بنے گی پڑھ کر بیبیاں بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے کے چیتھی دہاڑا تلاک چوتھی دہاڑ تلاک ہو جا آپنے گھر بندی اپنے گھر کوئی پتہ نہیں آتا گھر ہی ہوئے پے نے ہر شہ اجڑی پی ہے اور مسلمان کبھی کلا بہ کے سوچ ری بربادی دا سبب کہری بربادی اور سبب ایک نو کنڈ کرنا دوسرا حبیب دے فرمان لوگ زمانہ جا رب سونے نے بڑھایا دن سورج چاند تارے پہاڑ آسمان زمین دریا سمندر درخت شرند پرند شبدہ سارا زمانہ ہے پورے تبدیل ہوئے چند ہوئے ہوئے آسمان ہوئے زمین درخت نہیں خراب زمانہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا لوگ آتے نے ماحول خراب ہے میں آخیا ہاں ماحول مسوئی چیز ہے ماحول بے بندیا کر بندیا کرداریات فکریات ماحول بن رہا بندے آئے فکریات اور نظریات آئے نے پاطل کلوبو آدھان ہوئے ملک آئے بڑی ہے گندگی یہاں نے ماحول برا پیدا ہے۔ یہ مطلب ہے یہ مطلب صاف ہے نکلتا کہ بندہ تبدیل ہوا بندے کا دل دماغ خراب ہوا ماحول ماحول خراب ہے زمانہ بھی خراب ہے میں آخیا آخیا گا زمانہ تبدیل ہو گیا آخیا گا اچھا تبدیل ہو گیا سارے ماحول پورا پیدا ہو گیا خدا دیا ہوں بھی واپس آ جائیے ہوں بھی واپس آ جائیے وہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے جدا اسلامی ماحول ہو اللہ اج بھی وہ ماحول بن سکتا ہے جو ماحول دین نشانی مگر اپنے آپ تبدیل ازری تبدیل کریے اپنے چکریا تبدیل کریے اپنے آمال تبدیل کریے برائی والی تھان پہ اچھائیاں آ جان گنای تھان پہ نیک مال آ جان اچھائیاں آ جان بے اور بے ادب آ جائے کافرت یاری والی جھا کافر مخالفت آجیے اسلام کے مخالفت والی اسلام کی محبت آج خدا دی قسم کر کے اندر ماحول پھر اسلامی پیدا ہو نظر آتی تک سردی بھی ہے اللہ ہو تا رکھنا پا لان گلا بندہ نے مولا ثناانی ٹھنڈی ٹھنڈی پڑی ہے اور ہم بیٹھے ہیں بنا نہیں مستقیل ہے اللہ بارک وتعالى جل شان و اپ نبی احمد کتنا فرمایا آمین اور اخر دعویلہ الحمدللہ